تم فرماؤ اللہ تمہیں جنلاتا ہے پھر تم کو مارے گا پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا قامت کے دن جس میں کوئی شک ناولکن بہت آدمی ناؤ جانتی